خطبہ نمبر انسٹھ آپ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام نے خوارج سے جنگ کا عزم کر لیا اور دشمن نے نہروان کے پل کو پار کر لیا تو خوارج کی شکست کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پیش گوئی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دون النطفہ وَاللَّهِ لَا يُفْلِطُ مِنْهُمْ عَشَرَ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَ یاد رکھو دشمن کی قتلگاہ دریا کے اس طرف ہے خدا کی قسم نہ ان کے دس باقی بچیں گے اور نہ تمہارے دس حلاک ہو سکیں گے